کوئی بھی سسٹم پولیٹیکل سسٹم خلافت کے علاوہ کہ ہم کسی اور سسٹم کو سپورٹ کر سکتے ہیں یہ سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں آج خلافت نہیں رہی اور ضرورت کے لیے جائز ہے کہ کوئی بھی سسٹم بغیر خلافت کے علاوہ ہم اس سسٹم کے ساتھ وہ زندگی گزاریں سپورٹ کرنا تائید کرنا کہ وہ اچھا ہے نہ ہم یہ نہیں کہتے وہ اچھا ہے سپورٹ نہیں ہے لیکن مجبوری کے لیے ضرورت کے لیے وہ جائز ہے اور ضرورت تبھی آج اصل میں مسلمانوں کو کیا سسٹم تھا خلافت کا سسٹم تھا اور اسی کے لیے ہر مسلمان کو کوشہ رہنا چاہیے لیکن جب یہ سسٹم ختم ہو گیا اور یہ بہترین زمانوں میں ختم ہوا خلافت راستہ ختم ہوئی پھر اموی خلافت آئی پھر عباسی خلافت آئی حقیقت وہ خلافت نہیں ہے نام کے ہے وہ خلافت نہیں جو مسلمان خود خلیفہ بناتے تھے یہ تو پھر ایک مملک شکل اختیار کر کے کر لی تھی یہ پورا خاندان آتا تھا اور وہی وہ خلافت کرتا تھا پھر دوسرا خاندان پھر اس طریقے سے تو شرائن اگر ضرورت کے لیے کوئی چیز ہو تو وہ پھر جائز ہو جاتی ہے اصل جو ہے وہ خلافت کا سسٹم ہے جب نہیں ہے تو جو بھی نظام آج موجود ہے اس کو اپنانا پڑے گا جی یہ میں کہہ رہا ہوں جو بھی نظام موجود ہے اس کو اپنانا پڑے گا اس کے ساتھ رہنا پڑے گا ووٹنگ کی بات ہے آپ ووٹ نہ دیں ہم ووٹ نہیں دیتے کسی کو لیکن بات یہ ہو رہی ہے سسٹم جو آج موجود ہے ان کے ساتھ رہ کے زندگی گزاریں یا ایک جنگل میں جا کے زندگی گزاریں اپنی کیونکہ خلافت نہیں ہے تو ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں جنگل میں رہیں گے آپ لوگ کیا کہیں گے کہاں جائیں گے کس ملک کا پاسپورٹ اٹھائیں گے دیکھ کسی،, کسی ملک میں تو آپ کو رہنا پڑے گا نا میرے بھائی آپ کی شناخت کیا ہے میں پاکستان, میں, پاکستان میں رہتا ہوں یہ دوسری بات ہے کہ ان سسٹم کیسا ہے شریعت کے مخالف ہے نہیں ہے میں ووٹ دے تو نہیں ہے وہ الگ بات ہے لیکن کیا ایسے سسٹم کے ساتھ زندگی گزارنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے بات یہ ہے